اور جس کتاب کے آخری ابواپ آب کا ہم نے انتخاب کیا تھا اس کتاب کا آخری باب باب و ذکر و دعا آپ لوگوں کے سامنے اس کی شرح ہمارے شیخ محترم فرما رہے ہیں چونکہ وقت بہت کم رہتا ہے آج کل ایک گھنٹہ بھی نہیں مل پاتا اس لیے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ وقت سے پہلے ہی حاضر ہو جایا کریں تاکہ جیسے ہی شیخ محترم تشریف لائیں آتے ہی شیخ کا در شروع ہو جائے میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں تعاون کریں اور سلف صالحین کے فہم اور ان کے منحج کے مطابق جو یہاں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے اور جو ہمارے علماء ہیں بڑے بڑے علماء ان کے ذریعے سے جو آپ کی رہنمائی دینی کی جاتی ہے اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اللہ حرب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے اور منحج پر رکھے اور ہمارے جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ ہومائے اور ان کے ذریعے سے اللہ ہر ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور پھر اس دین کو اس عمل کو اس علم کو حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے لوگوں تک پہنچانے کے بھی توفیق دے اور ہمیں اس کا ذریعہ اور سبب بنا آمین رداک اللہ خیر میں شیخ محترم سے بڑے ادب احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز ہمائیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ کرے اور اللہ رب وآمین کے علم سے ہم سب کو مصفیص وآمین جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له الله اکبر بدعة بدعة قابل احترام قضیلت الشیخ مقتار احمد مدنی حافظہ اللہ مواقع اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں حافظ ابن حجر اسقالانی رحم اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے آخری حصے کتاب الجامعہ کا آخری باب جو ذکر سے متعلق ہے باب الذکر میں ابن حجر رحمہ اللہ نے اللہ کو یاد کرنے اور اللہ سے دعا کرنے توبہ و استغفار کرنے اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے تعلق سے جو باتیں کہی ہیں جو احادیث جمع کی ہیں ان احادیث کا مطالعہ ہم پچھلے کچھ درود سے کر رہے ہیں بلا شبہ اس باب کو آخر میں ذکر کرنا یہ ایک بہت ہی عظیم و شان چیز ہے سے اعتبار سے بھی کہ ساری عبادات سارے اعمال کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو امام البخاری نے بھی جس حدیث پر اپنی کتاب کو ختم کیا ہے وہ ذکر ہی سے متعلق ہے اگر انسان سارے اعمال کر لے اور اس میں اللہ کو یاد نہ کرے تو اس کے اعمال اس کی عبادات بے جان ہے اور بلا شبہ اخلاص کے لیے اللہ کو یاد کرنا اللہ تعالی کی طرف انسان کے دل کا متوجہ ہونا ضروری ہے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا سارے اعمال میں سب سے افضل ترین عمل ہے بلکہ اگر کوئی عبادت اور کوئی عمل اللہ کی یاد سے عاری ہو جس میں اللہ کا ذرا بھی دھیان نہ ہو ایسی عبادت عبادت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی عبادت مقبول ہے جس میں اللہ کے لیے عمل ہو اور اللہ تعالی کا دھیان اس میں ہو اور اعلی ترین درجہ ایمان کا یہی ہے کہ انسان عبادت اس طرح سے کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ حاصل نہیں ہوتا ہے تو کم از کم اتنا ہو کہ بندہ اس بات کا احساس رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے معلوم یہ ہوا کہ عبادات کی اصل روح یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کو بھولے بغیر اللہ کو یاد رکھتے ہوئے عبادت کرے تو ذکر سے متعلق جو باتیں ہم نے پچھلے دروس میں دیکھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتیں ہم آج کے درس میں دیکھیں گے وقت کی گنجائش رہی تو دونوں حدیثیں ہم اس باب کی مکمل کریں گے انشاءاللہ پہلی حدیث جو حدیث نمبر 6 ہے اس باب میں اس کے الفاظ ہے قالآ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منقال سبحان اللہ خود متفق عالی. ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کبحان اللہ وبیمرہ جو شخص سو مرتبہ سبحان اللہ وبدی اس کلیمے کا ورد کرے یہ کلمہ کہے یہ ذکر کرے خود تک خطایا ہو اس کی خطائیں اس کی غلطیاں اس کی کوتاہیاں مٹا دی جاتی ہیں وہ ان کا نت متلا ضبط چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو سمندر اتنا وسیع ہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کی غلطیاں اس کی برائیاں اس کی کوتاہیاں ہوں تو اللہ رب العالمین ان کو مٹا دیتا ہے سو مرتبہ سبحان اللہ اس کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اس کی بنا پر متفق علیہ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار چار سو پانچ اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اکانوے حدیث کے الفاظ جو واقعی اصل میں ہیں موجود ہیں بخاری اور مسلم میں وہ اس طرح سے ہیں منقالہ سبحان اللہ خود خطایا ان کا نت متلا زبد البحر. اصل میں جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے اس میں قید زائد ہے وہ یہ کہ ایک دن میں یہ کہے ابن حجر نے جو روایت ذکر کی ہے اس میں یہ قید نہیں ہے بالمانا انہوں نے اس بات کو روایت کیا ہے لیکن اصل میں بخاری اور مسلم میں جو روایت آئی ہے وہ اس زیادتی کے ساتھ ہے منقال سبحان اللہ وبی جو شخص ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ خطائیں جاتی ہیں وہ ان کا نت متلا زب دل چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو سمندر کے جھاگ کا ذکر یہاں پر اس اعتبار سے کہ بہت زیادہ ہوتا ہے اولن تو زمین پر سمندر ہی کتنا وسیع ہے پھر اس پر جو جھاگ ہوتا ہے وہ بھی کتنا زیادہ ہوتا ہے تو یہ جو چیز ہے کثرت کو بتاتی ہے یعنی مقصود یہاں پر بتانا یہ ہے کہ سمندر کا جہاز اتنا سارا اس کے برابر بھی اتنے زیادہ گناہ ہوں تب بھی اللہ رب العالمین ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے ان کو ختم کر دیتا ہے ان کا کفارہ کر دیتا ہے کس بنا پر اللہ تعالی کو یاد کرنے کی بنا پر اللہ کا ذکر کرنے کی بنا پر لہذا ایک دن میں سو مرتبہ چاہے جیسا بھی انسان ذکر کرے کسی بھی وقت میں کرے تب بھی یہ وعدہ اس کے لیے ہے چاہے ایک ساتھ پورا ذکر کرے یا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے کرے تب بھی کوئی حرج نہیں دن کے کسی حصے میں شروعات میں تھوڑا اس کے بعد اس کے بعد اگر کرتا ہے تب بھی اس میں کوئی ممانات نہیں ہے اس لیے کہ قید ایک دن میں کرنے کی ہے اور اگر ایک ساتھ اگر آدمی ذکر کرتا ہے یہ اور بھی اچھا ہے اس لیے کہ باقی دن میں معلوم نہیں کہ اس کا حال کیا ہوگا بھول جائے گا یاد رہے گا نہیں رہے گا لہٰذا ایک ہی وقت میں اگر یہ سارا ذکر کر لیں یہ زیادہ اولا اور بہتر ہے اس حدیث میں بات معلوم ہوتی ہے کہ نیکیاں گناوں کو مٹاتی ہیں خصوصاً ذکر کا یہاں پر ذکر ہے کہ ذکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کثرت سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ محض ذکر کی برکت سے مٹا دیتا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نماز کے سلسلے میں بھی اس بات کو ذکر کیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وا اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل نماز قائم کر دن کے دونوں سروں پر اور رات کے حصوں میں ان الحسنات يذهبن السيئات بلا شباء نیکیاں گناہوں کو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں ذلکا ذکرا للذاکرین یہ نصیحت ہے یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ نصیحت اللہ کی طرف سے ہے یاد دہانی ہے وصبر فَإِنَّ اللَّهَ لَا ادیو اجر الْمُحْسِنِينَ اور صبر کر اللہ تعالی محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے یعنی صبر کرتے رہ صبر کرتا رہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے بھلائی کرنے والوں کی بھلائیوں کو ضائع نہیں کرتا تو یہاں پر دونوں وعدے ایک تو گناہوں کے اعتبار سے اور ایک نیکیوں کے اعتبار سے گناوں کے اعتبار سے ایک وعدہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کثرت سے نیکیاں کرے تو یہ نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتی ہیں اور دوسرے یہ کہ جو نیکیاں کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے یعنی یہ نہیں کہ ایک انسان کچھ گناہ اس سے اگر ہوتے ہوں کچھ کوتاہیاں اس سے ہوتی ہوں اس کے نتیجے میں نیکیاں بھی برباد کر دی جائیں گی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین گناہوں کو ال ایمان یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالی کو یاد کرنے والے ہیں یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں یعنی جو انسان اللہ سے اپنے آپ کو منقطع نہیں کر چکا ہے ایسا انسان یقیناً نصیحت کو مانے گا ایسے انسان کی جس کے دل میں اللہ کی بات کی عظمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جب نصیحت اس کو کی جائے گی تو وہ یوں ہی اندھے بہرے کی طرح اس نصیحت پر گزر نہیں جائے گا بلکہ اس نصیحت کو دھیان دے کر سنے گا یہ دھیان دینا یہ سننا اور اللہ کو یاد کرنا اس کے دل میں رقت پیدا کر کے اس کے قول و عمل کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا تو یہاں پر کہا کہ نماز قائم کر دن کے دونوں سروں پر اور اسی طرح سے رات کے حصوں میں پانچ نماز کی دلیل علماء نے سلی ہے اور حضول اللہ ان الحسناتی سیات یقیناً نیکیاں حسنات سیات کو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں تو نیکیوں میں یہ برکت ہے یہ خیر ہے کہ نیکیوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین برائیوں کو مٹاتا ہے نامۂ اعمال کے اعتبار سے بھی قلب پر اثرات کے اعتبار سے بھی اور زندگی اور سوچ کے اعتبار سے بھی انسان کے نامۂ اعمال میں گنا ہیں نیکیوں کے ذریعے سے آپ دیکھیں وزو انسان کرتا ہے قطرے ایک ایک قطرے کے ساتھ اس کی آنکھ سے ہونے والے کان سے ہونے والے اور اسی طرح سے زبان سے ہونے والے اور ہاتھ پاؤں کے گنا جھڑتے ہیں تو وضو کر رہا ہے کہ عبادت کی تیاری کے لیے نماز کے لیے تو آپ سوچیے نماز سے کتنے گناہ معاف ہوتے ہوں گے تو اس طرح کی کتنی حدیثیں جس میں بتایا گیا ہے کہ نیکیاں بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں بلکہ عموماً ساری نیکیاں ایسی ہیں جن سے انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے تو نماز کی طرف ایک قدم آدمی چلتا ہے ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے ایک نیکی اس کو ملتی ایک درجہ اس کا اونچا ہوتا ہے تو نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے نامہ اعمال میں اسی طرح سے اس کے دل پر جو اثرات ہوتے ہیں گناہوں کے نیکیوں کے ذریعے سے نیکیاں قلب نورانی ہوتا ہے جب معروف کو قبول کرتا ہے اور منکر سے اپنے آپ کو دل بچاتا ہے وہ دل نورانی ہوتا چلا جاتا ہے دل پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں اسی طرح سے ایک انسان جب یعنی نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے ہر نیکی اگلی نیکی کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے اور انسان نیکیاں کرتے کرتے کرتے جیسے حدیث میں آیا کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے لکھ دیا جاتا ہے یعنی نیکیوں کی تکرار انسان کو واقعی نیک اور صالح بنا دیتی ہے تو نیکیوں کے اثرات نہ صرف نامہ اعمال پر پڑتے ہیں بلکہ انسان کے قلب اور اس کی زندگی پر بھی پڑتے ہیں ان نلحسناتی بسیات نیکیا برائیوں کو مٹا دیتی ہے ذہر الداکرین یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے اللہ کو یاد کرنے والوں کے لیے وصبر فإن اللہ لا أجر المحسنين اور صبر کرو مشرقین جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اہل کتاب منافقین جو سازشیں کر رہے ہیں یا اسی طرح سے دین پر جمے رہو آپ کے مخالفین کی وجہ سے اپنی دعوتی کوششوں کو چھوڑو مت اللہ کی عبادت کو چھوڑو مت مخالفین کی وجہ سے اللہ تعالی کے دین پر چلنا چھوڑو مت جمے رہو اور ان کی بری باتوں پر دل چھوٹا مت کرو اور اپنے کام سے یعنی کم ہمت پس ہمت مت ہو وسبر وسبر صبر کرو ان اللہ دے اجر المحسنین یقیناً اللہ تعالی اس لیے کہ اللہ تعالی اجر ضائع نہیں کرتا ان لوگوں کا جو محسنین ہے بھلائی کرنے والوں کی بھلائیاں اللہ قبول کرتا ہے بلکہ ان میں اضافہ کرتا ہے دس گنا سے لے کے سات سو بلکہ اس سے کئی گنا بڑھا کے ان کو دیتا ہے تو نیکی کئی گنا سواب ملتا ہے لیکن گناہ برائیاں جو انسان سے ہوتی ہیں نیکیوں کے ذریعے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور توبہ اگر انسان کرے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے یہ سورہ حود کی آیت نمبر 114-115 ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتج تن قبا یا راتون ہو نقف فرائن کم سی آتی کم و ندیل کم مدخل تن قبا یا ہو اگر وہ بڑے بڑے گناہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے اگر تم ان سے بچو نرائن کم سید آتی کم ہم تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے ان کا کفارہ کریں گے ان کا کفارہ کریں گے کریمہ اور تم کو اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے یہ سرسا کی آیت نمبر اکتیس ہے اس آیت میں ایک اہم بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے ہیں. یہ جو وعدہ ہے گناہوں کے کفارے کا یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ اس انسان کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اسی لیے کیا کہا ان تنیبو ان شرطیہ جملہ ہے کنڈیشنل سینٹنس ہے یہ آئے جو ہے اس میں ایک شرط بیان کی گئی ہے انتج تنیبو کبا ارام تنہو ہو اگر تم کبیرہ گناہ جس جن سے تم کو منع کیا گیا ہے بڑے بڑے گناہوں سے تم کو منع کیا گیا ہے اگر تم ان سے بچتے رہو نقب فران کم ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے یہاں پر دیکھیے کبائر کا ذکر کیا اس کے بعد سیاحت کا جو اس سے تر گنا ہے نقب فران کم ہم تمہارے سیات ہم تمہاری کوتاہیاں تمہاری غلطیاں تمہاری برائیاں ان کا کفارہ کر دیں گے یعنی انہیں مٹائیں گے ان, ان کو ختم کریں گے تو اس سے یہ سور نساء کے آیا ہے، اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہوں کا کفار اگر آدمی چاہتا ہے کہ وہ نیکیوں کے ذریعے سے اسے چاہیے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے امام مسلم نے ایک روایت نقل کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مابئی نہ ادجن اب القبائر صحیح مسلم کتابی دو سو تینتیس پانچ نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان یہ ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارا بن جاتا ہے بشرطیکہ ادجن اب القبائر جب آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو تو معلوم یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والے کے لیے سیاحت کا وعدہ ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جو گناہ ہوئے ہیں وہ اگلی نماز سے معاف ہو جاتے ہیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اگلے جمعہ سے ماف ہو جاتے ہیں یعنی آنے والا جمعہ جب جمعہ پڑتا ہے پچھلے سارے ہفتے بھر کے گناہ معاف ہوتے ہیں اسی طرح سے ایک رمضان سے دوسرا رمضان انسان جو بھی کوتاہیاں اس سے ہوتی ہیں آنے والا رمضان پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے شرط کیا ہے جب وہ آدمی جو ان چیزوں کا اہتمام کر رہا ہے نیکیوں کا کبائر سے بھی بچتا ہو تو یہاں پر جب شرط کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے تو یہ مطلق نہیں ہے لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں دیکھے کہ کہیں وہ کبیرہ گناؤں کا مرتکب تو نہیں ہے اگر کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے تو پھر کفارا نہیں ہوگا جمہور علماء کا یہی قول ہے بعض نیکیوں میں اس طرح کے اشارات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے چاہیں تو کسی نیکی کی بنا پر اس کے گناہوں کا چھوٹے بڑے سارے گناہوں کا کفارہ کر سکتا ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے قاعدہ نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے عدل یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوگا بڑے کا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ بادشاہ ہے وہ مالک ہے وہ چاہے تو اپنی طرف سے بھی معاف کر سکتا ہے جیسے ایک فائشہ عورت جس نے کتے کو پانی پلا دیا اللہ رب العالمین نے اس ایک نیکی کی بنا پر اس کی مغفرت کر دی یہ قانون نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا چاہے تو کر سکتا ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبیرہ گنا سے آدمی کو بچنا چاہیے جیسے حدیث میں حج کے بارے میں بھی آیا ہے کہ وہ ایسا لوٹتا ہے حج سے جب آدمی حج کرے اس میں نہ جھگڑے فساد کرے نہ بے حیائی کی حرکتیں کرے تو ایسے حال میں لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اس دن جیسا تھا اس سے علماء نے کہا کہ گویا ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی گناہ اس پر نہیں ہے نہ چھوٹا نہ بڑا تو یہ ممکن ہے اللہ رب العالمین کسی نیکی کی بنا پر کسی بندے کے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کرتے ہیں لیکن یہ قانون نہیں ہے قانون یہ ہے کہ اس کو کبیرہ گناہوں سے بچنا پڑے گا اور صرف چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے علامہ سنانت اللہ, اللہ علیہ اصول کے تعلق سے فرماتے ہیں فر بحاد ولو و کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اس ذکر کے ذریعے سے اللہ تعالی خطاؤں کا کفارہ کر دیتا ہے کفارہ کرنا ان کو مٹانا ہے کہ ایک تو علماء نے کہا کہ کفارہ اس اعتبار سے کہ اس کے نام اعمال سے نیک یعنی گناہ ختم کر دیے جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس گناہ کے مقابلے میں اس کی نیکیاں جب آئیں گی تو ترازوں میں دونوں برابر ہونے کی وجہ سے وہ نہ کے برابر ہو جائیں گے یہ بھی بات علماء نے کہی ہے کہ اگر پانچ یعنی اس کے گناہ ہیں اور اس کے بنا پر اس کے وزن کے مقابلے میں دوسرا جب کوئی نیکی ہو جو اتنے ہی وزن والی ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے تو اس اعتبار سے گویا کہ اس کو نالیفائے کر دیتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اس کے برابر وزن نیکی سے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھی مانا علماء نے ذکر کیا ہے یا یہ کہ پھر نامۂ سے اس کو نکال دیا جائے ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی پانچ نمازوں میں پابندی کرتا ہے اور کبیرہ سے بچتا بھی ہے تو درمیان میں جو گناہ ہوئے ہیں وہ تو سب کے سب معاف ہو گئے پھر جمعہ والے ایک جمعہ سے جمعہ تک تو کچھ تھا ہی نہیں جب پانچ نمازوں سے سب معاف ہو گیا تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کی جو بات آئی ہے اس کا کیا مطلب ہے اور پھر اس کے بعد رمدان سے رمضان کا کیا مطلب ہے کہ پھر کیا کس چیز کا کفارہ ہوگا کیونکہ پانچوں نمازوں کے اہتمام سے تو سارے گنا معاف ہو گئے اور مزید ہی کہ اگر آدمی سچے دل سے توبہ بھی کرے تو پھر تو کچھ بھی باقی نہیں رہا پھر معاف کیا ہوگا جمعہ سے جمعہ تک معاف کیا ہوگا امام نوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے گناہ باقی ہوں تو ان کا کفارہ ہوتا ہے اگر گناہ بالکل نہیں ہو تو اللہ رب العالمین ان کے درجات کو اونچا کرتا ہے ان کے دراجات کو اونچا کرتا ہے انبیاء کا کیا ہوتا ہے انبیاء کے گناہ نہیں ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر کیا وعدہ ہے ان کے لیے یہی وعدہ ہے کہ ان کے درجات اونچے ہوں تو یہ بھی بات امام نوئی نے حدیث کی شرح میں کہی ہے تو علامہ ثناانی رحمتہ اللہ علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ وہی تو کفر و بحد الحبری الخبایہ واحر حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ بھی اس میں آ جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ یعنی اس میں کوئی قید نہیں بتائی گئی کہ پناہ ذکر کرنے پر چھوٹے گنا معاف ہوں گے کہ بڑے بلکہ سمندر کے جھاگ کے برابر گنا ہوں سبحان اللہ و بحمد ہی دن میں سو مرتبہ اگر کہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو متلک گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے چھوٹے یا بڑے کی قید نہیں بتائی گئی تو کیا ہم اس حدیث سے یہ مطلب لیں کہ مطلق ہے سارے گناہ یا پھر دوسری احادیث اور آیت کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں کہ آیت میں تو بتا دیا ہے نا کہ گناوں سے بچنا چاہیے بڑے تو چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور حدیث میں بھی جیسا آیا ہے تو اس کی روشنی میں اس کو دیکھیں یا اس کو الگ سے مانیں کہتے ہیں ولعلما یق نہ کہتے ہیں کہ علماء نے اس حدیث کو مقید کیا ہے صغیرہ گناہ کے ساتھ میں کیونکہ دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کفارے کا قانون کبیرہ گناہوں سے بچنے والے کے لیے ہے. کہتے ہیں کہ وہ یقول القبا ار تو کبیرا گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے لیکن یہاں مٹانے کی اور کفارے کی بات آ رہی ہے تو کفارے کے بارے میں قانون یہ ہے کہ بڑے گناہ ان کا کفارہ نہیں ہوتا ہے نیکی کے ذریعے سے کفارہ چھوٹے گناہوں کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی بنیاد پر اگر کسی کو اپنی طرف سے معاف کر دے اس کی مفرت کر دے مغفرت الگ ہے اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مغفرت کر سکتا ہے کفارہ الگ ہے کفارہ اس نیکی کے ذریعے سے گناہ کا مٹنا ہے اور مغفرت یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی کی مغفرت کر دے کسی لیکی سے خوش ہو کر تو یہ اللہ کا فضل ہے ونا قانون یہ نہیں ہے صبح السلام میں یہ بات آ, امام و سنانی نے کہی ہے یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ذکر آدمی کرتا ہے چاہے یہ ذکر ہو یا کوئی اور ذکر ہو سبحان اللہ بحمدی یہ جو ذکر ہے تو اس طرح کی جتنے اذکار ہیں ان پر جو وعدے آئے ہیں کیا مجرد تلفظ کی بنا پر ہے کہ بس آدمی بولتا رہے اور اس کا دھیان اس طرف نہ ہو اور اس کو معلوم بھی نہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکان میں بیٹھے ہیں ہاتھ میں تصویر لیوی ہے اور ایک کے اوپر دانے جو ہیں اس کے اوپر پڑتے جا رہے ہیں اور بھاؤ بھی کر رہے ہیں دکان میں اور سب کچھ کر رہے ہیں اور بس ہاتھ چل رہا ہے یہ طریقہ ذکر کا نہیں ہے ذکر خود یاد کو کہتے ہیں جب یاد ہی نہیں ہو آدمی اس کی یہ مسل میموری کی وجہ سے ہو رہا ہے جیسے آدمی نوٹ گرنے والا ہوتا ہے تو یا اسی طرح سے کوئی اور کام کرنے والا ہوتا ہے یا کوئی میوزک بجانے والا ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ اپنے آپ چلتے رہتے ہیں جبکہ توجہ طرف نہیں ہوتی ہے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے ایک انسان اللہ تعالی اس کی زبان جب اللہ کا نام لے رہی ہے دل بھی اس کے ساتھ میں ہونا چاہیے یعنی کہ آدمی بس زبان سے ذکر کرا بلا شبہ زبان سے ذکر کرنا بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ضائع ہوگا لیکن یہ وہ بات نہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ذکر خود یاد کرنے کو کہتے ہیں تو ایک بندہ زبان سے اللہ کا نام لے لیکن دھیان کہیں اور ہو یہ اچھی بات نہیں ہے قرآن کریم میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت کیوں کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں وہ الاقام و الاَسلا قام و کشال نماز کے لیے اٹھتے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے بوجھل بن کر نہ چاہتے ہوئے الناس لوگوں کو دکھاتے ہیں وَلَا اللَّهَ إِلَّا قلیلًا اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا یعنی اللہ کو نہیں کے برابر یاد کرتے تو ان کی جو برائی وہ نماز جیسا عظیم الشان عمل کر رہے ہیں لیکن اس میں اللہ کا دھیان نہیں ہے تو اس پر اللہ نے ان کی برائی کی اس کو اچھا نہیں بتایا گیا کہ کم سے کم نماز تو پڑھ رہے ہیں نا ایسا نہیں کہا گیا اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کی ریا کا ذکر کیا جہاں مجبور ہو کے نماز کو اٹھنے کا ذکر کیا ایک اور چیز بیان کی جو برائیوں میں اور اضافہ کر دیتی ہے اور وہ برائی کیا ہے ولاد کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا تو نماز جیسا عرقی مشان عمل جو بدن سے کیا جا رہا ہے اس میں اللہ کی یاد اگر نہیں ہے اس پر بھی مذمت ہوگی اسی طرح سے ذکر زبان سے کر رہا ہے لیکن دل میں اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے دھیان نہیں ہے تو یہ بھی ایک بری بات ہے یہ اچھی بات نہیں ہے ہاں یہ اس سے بہتر تو ہے جو سرے سے اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا نہ زبان سے نہ دل سے لیکن یہ ویسا نہیں جیسا اللہ چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ زبان کے ساتھ ساتھ قلب کی موافقت ہو یعنی قلب میں یقین بھی ہو اور اس کی توجہ بھی اس طرف ہو اسی لیے شیخ ابن وسیم رحم اللہ فرماتے ہیں وہ من قلعہ حدیث میں کہ جو یوں کہے سبحان اللہ و بحمدی اس کے لیے فضیلت ہے تو جو کہے زبان سے تو کہتے ہیں کہ ائی بلسانی موتقدن قلبی کہ زبان سے یہ کلمات کہیں سبحان اللہ ہی لیکن دل سے بھی ان کا اعتقاد رکھتا جو کہہ رہا ہے زبان سے دل میں اس کا یقین ہو دل سے بھی اس بات کو مانتا ہو جو زبان سے کہہ رہا ہو کیا کہہ رہا ہے سبحان اللہ وبی کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ یعنی دل سے بھی اس بات کو مانتا ہو کہ اللہ رب العالمین سارے عیوب سے پاک ہے اور اللہ رب العالمین کے لیے ساری خوبیاں اور ساری حمد اس کے لیے ہے سارے عیوب سے پاک اور ساری خوبیوں والا یہ اللہ رب العالمین ہے تو دل سے اس کا اعتقاد ہونا چاہیے فتح و جلال والاکرام جو بلغ المرام کی شرح ہے اس میں شیخ امین رحم اللہ نے یہ بات کہی ہے تصبیح اور تحمید کو جمع کرنے کی کیا مسئت ہے یا کیا حکمت ہے سبحان اللہ و بھی ہی دو باتیں یہاں پر ہیں سبحان اللہ ہی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں یہ ایمان علماء نے ذکر کی ہے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں وہ بھی ہمدی ہی اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہوں تمام عیوب سے پاک ہونا اور تمام خوبیوں والا ہونا یہ دونوں چیزوں کا میں اقرار کرتا ہوں شیخ ابن الفیمین رحم اللہ فرماتے ہیں فیج ما السانو بینت تنظیحی انبات الکمالات کہتے ہیں کہ اس ذکر میں ایک انسان اللہ تعالی کو تمام عیوب سے پاک اور منزہ مانتا ہے اور اللہ کے لیے سارے کمالات کا اقرار کرتا ہے اس بات کرتا ہے سارے عیوب سے اللہ پاک اور سارے کمالات اللہ کے پاس ہیں اللہ کے لیے لائق ہیں تنظیح ہوئی اخدم سبحان اللہ تنظیح اللہ کا پاک ہونا کس کلمے سے معلوم ہوا سبحان اللہ سے وہ اس بات الکمالا الحمد اور اللہ کے کمالات کا اقرار ہیں وہ بے حمدی سے اللہ کی حمد سے تو یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب جا کے تعریف کامل ہوتی ہے تب جا کے تنا کامل ہوتی ہے کسی میں خوبیاں ہوتی ہیں لیکن کچھ ایوب بھی ہوتے ہیں کسی میں کچھ یعنی عیوب کچھ نہیں ہوتے ہیں لیکن کچھ یعنی خوبیاں اس میں نہیں ہوتی ہیں جو چاہیے اس کے اندر عیوب سے ٹھیک ہے برائیاں اس میں نہیں ہیں لیکن بھلائیاں جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوتی اس میں تو اسی اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں چیزوں کا جمع ہونا یہ اصل تعریف ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں باتیں ہیں کہ کوئی عیب نہیں ہر ایب سے پاک اور خوبیاں ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ میں ہیں ساری خوبیوں والا اللہ تعالی ہے یہ دونوں چیزیں جمع کرنا اللہ تعالی کے لیے بہترین تعریف ہے بہترین طور پر بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے سبحان اللہ کا معنی کیا ہے اللہ سنانی کہتے مانا سبحان اللہ تنزیح میں نقصان اللہ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نقص کمی ایب اللہ رب العالمین کے لیے اس کا انکار کرنا اللہ کو اس سے پاک ماننا جو اللہ کے لائق نہیں ہے فیلف شریقی و جمع کہتے ہیں کہ اس سے لازم یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالی کے لیے ہر نقص کا جب ہم انکار کر رہے ہیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ بندہ کیا کرے اللہ کے لیے شریک کا انکار کرے اللہ کے لیے صاحب کا بیوی یا برابری والے کا انکار کریں اس کے لیے اولاد کا انکار کریں اور ہر وہ بات جو اللہ کے لائق نہیں ہے ان تمام عیوب کا انکار اس میں آتا ہے اس اعتبار سے بعض علماء نے یعنی اللہ الا اللہ کے مقابلے میں سبحان اللہ کف یعنی افضل قرار دیا ہے اس اعتبار سے کیوں اسے کہ تصبیح میں اللہ تعالیٰ کے لیے شریک کی نفی بھی آ جاتی ہے اور دوسرے بہت سارے عیوب جو لوگوں نے اللہ کے ساتھ جوڑے ہیں ان کا بھی انکار آ جاتا ہے جب الہ الا اللہ میں صرف شریک کا انکار ہے تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تصویر میں سارے عیوب اور ساری کمیوں کا نقائص کا انکار ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے جو تصویر میں موجود ہے تو فیل ضمومنف شریقی و صاحبی ولول علی و جمی مالا علی یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ کے لائق نہیں ہے ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے ہیں بعض اوقات انسان اللہ رب العالمین کے لیے اپنی عقل سے ایسی چیزوں کا انکار کر دیتا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ اللہ کے شان کے مطابق نہیں ہے جسے بعض لوگوں نے اللہ رب العالمین کی با صفات کا انکار کر دیا اللہ رب العالمین آسمانی دنیا کی طرف نزول کرتا ہے ہر رات جب ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اب لوگوں کو لگے کسی کو لگے کہ اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے اب آدمی انکار کر دے اللہ کے لیے نزول کیسے یہ تو ایب ہوا نوز بلّہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے عیوب کا انکار جب کیا جائے گا تو نصوص سے ہٹ کے نہیں محض عقل کی بنیاد پر نہیں اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے اور قرآن و سنت کی بنا پر ہم اللہ رب العالمین کے لیے کا انکار کریں گے جو چیز کتاب وسنت میں ثابت ہے اس کو عیب نہیں مانا جا سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں عیب نہیں ہے یہ نہیں کہ ہم اس کی تعویل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے انکار کرنے لگے کہ نہیں اللہ کے لیے نزول کیسے ہو سکتا ہے اگر نزول مان لیں گے تو نعوذ باللہ یہ زوال کی علامت ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں بہت سارے فرقوں نے اللہ تعالی کے لیے صفات کا اسما کا انکار کر دیا جامعہ جیسے ہیں یا جیسے صفات کا انکار کیا متضرہ وغیرہ نے تو اس طرح کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا انکار کرنا یہ ان کی عقل کی بنیاد پر انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کئی نام مانیں گے تو نعوذ باللہ کئی اللہ ہو جائیں گے یا اللہ کے لیے ہم صفات اگر مانیں گے تو یہ حادث ہو جائیں گی کہ کلام حادث ہوتا وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کی جو ہے عقل چلا کر اللہ کے لیے تنظیم جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا آپ کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے لیے یہ کہے کہ ہاتھ ماننا نوز باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی جسم ماننا اور اللہ کو ایبدار ماننا ہے بھی جاہل ہے اللہ رب العالمین کی شان کو ماننا اور اللہ کو مخلوق سے الگ ماننا لئی متلی ہی یہ بھی تو ضروری ہے اللہ نے جب اپنے لیے ہاتھ کا ذکر کیا ہے تو اللہ کی شان کے مطابق اللہ کا ہاتھ ہے مخلوق کی طرح نہیں مخلوق کی طرح نہیں جو آدمی اللہ رب العالمین کے لیے یعنی اگر یہ کہیں کہ ہاتھ مانیں گے تو مخلوق جیسا ہو جائے گا نا اگر اس ڈر کی وجہ سے انکار کر رہا ہے یا تعویل کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالی نے کہا اپنے بارے میں اللہ اللہ تعالی ہے اللہ حیات والا ہے کہ اللہ کے حیات مخلوق کی طرح ہے کیا اس کا بھی انکار کر دے گا کہ اللہ کی حیات بھی نہیں ہے اور اس کی تعویل کر دے گا کہ نہیں اللہ زندہ نہیں نا از پھر کیا ہے تو اللہ کے لیے حیات تو ماننی پڑے گی یا جیسے شیخ ابن وسعمین رحم اللہ نے ایک جگہ کہا کہ جو ساری صفات اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا ہے پھر کیا اللہ کی وجود کو مانتا کہ نہیں مانتا کیونکہ وجود بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہے تو سرے سے اللہ کے لیے وجود کا بھی انکار کر دے گا تو کیا کہے گا اللہ نہیں ہے نا از تو اللہ کے لیے ماننا تو پڑے گا نا کچھ تو, تو اللہ رب العالمین کی تنظیح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی عقل کی بنیاد پر اس کو جو اللہ کی شان کے خلاف لگے اس کا انکار کرے نہیں قرآن و سنت میں جن چیزوں کا اثبات ہے اس کا اقرار کرے جس کے لیے قرآن و سنت میں جس کی دلیل ہے اس کو مانے جس کا انکار ہے اس کا انکار کرے اور اس کے بعد جو چیزیں رہ جاتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کرے اور اگر وہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے اور قرآن کے نصوص سے ٹکرانے والی چیز ہے پھر جا کے اس کا انکار کیا جا سکتا لیکن یہ خود نہیں کرے گا علما کتابیں ہو کر تو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے لیے تنظیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنے دل سے کچھ بھی انکار کرنے لگے نہیں یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے نہیں قرآن میں اللہ نے فرما وجہ اربکر یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کی دن آئے گا صفت مزید اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے اب کوئی کہے اللہ تعالیٰ کیسے آ سکتا ہے نوز بلّہ نہیں ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آئے گا جیسا اللہ چاہتا ہے اس کی کیفیت ہم آج سمجھ نہیں سکتے تو یہ بھی بات یاد رکھنا ضروری ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو سارے عیوب سے پاک ماننے میں انسان نصوص کا بھی انکار کر دیتا ہے یا ان کی تعویل کرتا ہے اور جو سفارت ثابت شدہ ہیں ان کا بھی انکار کر دیتا ہے یہاں ایک بات علامہ ثنانی رحم اللہ نے کہی ہے جو مناسب لگتا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے کہ جیسے ہم نے دیکھا انتج نکفر اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہاری کوتاہیاں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دیں گے اسی کے ذمن میں اللہ وسنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر حدیث تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ جتنی بھی فضیلت ذکر کی آئی ہے گن کا کفارہ ہونا درجات کا بلند ہونا نیکیوں کا ملنا وغیرہ وغیرہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہر ذاکر کے لیے ہر ذکر کرنے والے کے لیے کہ قاضِ اور دوسرے علماء نے جو بات کہی ہے اس کی روشنی میں یہ بات سامنے آرتی ہے یہ جو فضیلت اعمال کے بیان کی گئی ہے اذکار وغیرہ جو بھی ہیں اور ان سے جو کا کمیٹنا یا جو بھی ان کی فضیلت آئی ہے یہ انما فضل دینی و تہارت من الجرا املغام یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دین میں جمے ہوئے ہوں اہل فضل میں سے ہوں اور جرائم سے جو جرائم ہیں بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچنے والے نیک سالے لوگ ہیں ان کے لیے فضیلت ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ کبیرا سے کبیرا گناہ کرتا رہے بڑے بڑے گناہوں میں پھنسا رہے اور پھر ذکر کر لے اور سمجھے کہ میں پاک ہو گیا نہیں یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو گندگی سے گناہوں کی بچائے رکھتے ہیں نیک اعمال کا اہتمام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ولی سمن رائے شہواچی ہی وہ کا دین اللہی و حرماچی ہی حق مین الفاع دل فی دلک کہتے اور یاد رکھو کہ وہ آدمی جو اپنی شہوتوں پر ڈٹا رہے شہوتیں جو گناہوں کی چاہتے ہیں ان پر ڈٹا رہے وہ قدین قدیم اللہ و حرما بلا حق اور اللہ تعالی کی حرمتوں کو نہ کرتا رہے بلاحقن کہتے ہیں کہ مین الفا دل المتحرین فلک ولی سی شروع ہوا جملہ یہ ان میں سے نہیں ہے جن کو اہل فضل اور پاک صاف لوگ کہا جائے جن کو وہ ان میں سے نہیں ہے پاک صاف اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو خوب خوب توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ توبہ کرتے رہیں اور ہر قسم کی گندگی سے بچیں واہری و باطنی گناہوں کی اور نجاستوں کی ہر قسم کی گندگی سے بچیں تو اللہ ان کو پسند کرتا ہے تو جو آدمی شہبتوں پر ڈٹا رہے حرمتوں کو پامال کرے اللہ کی یہ فضیلت اس کے لیے نہیں ہے یہ بہت سارے علماء نے کہا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ کیا وہ لوگ یہ سورہ الجافیہ کی آیت نمبر اکیس ہے فرماتے ہیں کہ اس کی گواہی اس آیت سے ہم کو ملتی ہے کہ صرف نیک لوگوں کے لیے فضیلت آئی ہے کبیرا گنا کے مرتکب کے لیے نہیں کہتے ہیں, ہیں, ہیں مرتکب ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے انجائل کا صلاحات ہم انہیں ان کے برابر کر دیں گے جو ایمان لایا اور نیکامال کرتے ہیں یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ایمان لانے والے اور صرف ایمان لا کے رک گئے نہیں رک گئے بلکہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک امال کا بھی تمام کیا تو ایمان و عمل والی زندگی جینے والے کیا ان کے برابر ہم ان کو کر دیں گے جو گناہ کمانے میں لگے رہتے ہیں معلومات کہ ان دونوں کا معاملہ الگ ہے تو ان کے لیے جو فضیلت ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے ان کے لیے جو فضیلت آ رہی ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے دونوں کے لیے الگ معاملہ ہے تو اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا کہ یہ جو فضیلت آئی ذکر کی یہ ان لوگوں کے لیے ہے کفار ایسے یاد کی بلکہ دوسرے بھی اعمال گناہوں کا مٹایا جانا نیکیوں کی وجہ سے یہ انہیں کے لیے ہے جو کبیرہ سے بچتے ہوں تو اس آیت سے بھی استبلال کرتے ہوئے علماء نے بات کہی ہے تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کو کبیرہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے تو یہ حدیث ہم نے سمجھی آئیے آگے ایک اور حدیث سے جس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں حدیث کی... یہ حدیث نمبر ساتھ ہے جو اس باب میں ہے وَعن بنت قالت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبی عادد خلقی وزینت عرشی ومی داد کلی ماچی اخرج مسلم کہتے ہیں کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور جو ایریا بنت حارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعْ کَلِمَاتٍ میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد چار کلمات کہے چار ذکر کے کلمات کہے لَوْوُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْدُ الْيَوْمِ لَوَزِنَتْهُنْ جب سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تب سے اب تک جتنا ذکر تم نے کیا میرے یہ چار کلیمات جو میں نے پڑھے یہ ان کے وزن کے برابر ہو جائیں گے سبحان اللہ و عدد خلقی ہی و رضا نفسی وزینت عرسی و مداد کلماته. کیا کلمات ہیں سبحان اللہ و ہی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ عدد خلقی ہی اتنی جتنی اللہ کی مخلوق کا عدد ہے جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں ان کی گنتی کے برابر واردانفسی اتنا اتنا ذکر کہ اللہ راضی ہو جائے اتنا کہ اللہ راضی ہو جائے وزن عرشی ہی اور اتنا جتنا اللہ کے عارش کا وزن ہے وہ مدا ہی اور اتنا جتنے اللہ کے کلیمات ہیں اللہ کے کلیمات کے بقدر اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھبیس پوری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کا سیاق سمجھ میں آئے چونکہ ابن حجر کی جو کتاب ہے بلو المرام یہ مختصر کتاب ہے جس میں احکام سے متعلق انہوں نے اتنے ہی ٹکڑے ذکر کیے ہیں جو جس سے استدلال کیا جاتا ہے بعض اوقات حدیث لمبی ہوتی ہے اور محدث اس میں سے ایک ٹکڑا بیان کرتا ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ سبھی ہی کرتے ہیں اگر آدمی اس میں بڑھاتا نہیں اپنی طرف سے تو کوئی حرج نہیں ہے اور ایسا ٹکڑا کاٹ کے بیان کرے جس سے معنی بدلتے نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اصل الفاظ حدیث کے کیا ہیں انجویری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے یعنی صبح کی نماز کے لیے ان کے پاس سے نکلے ان کے گھر سے روانہ ہوئے یہ امہات المؤمنین میں سے ہیں آگے میں ذکر کروں گا اس کو بھی تو صبح گھر سے نکلے فجر کی نماز کے لیے یا نماز پڑھ کے آپ نکلے فی نصل صبح وہی افیع مسجد یہاں اور وہ اپنی مسجد ہی میں بیٹھی ہوئی تھی یعنی گھر کے اس حصے میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں ایک خاتون نماز کے لیے اس کو مختص کر لیتی ہے گھر کا ایک حصہ ہوتا ہے اس میں خواتین اپنے لیے جگہ رکھتی کہ یہ نماز پڑھی جائے گی ہر گھر میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی جو جس کو جس عبادت کے لیے مختص کیا جاتا ہے اس زمانے میں بھی تھا مستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ واپس لوٹے چاسٹ کی نماز کے وقت ہمارے اعتبار سے وہ نو دس بجے کے آس پاس کا وقت ہوتا ہے جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جاتا ہے اور گرمی محسوس ہونے لگتی ہے زوال سے پہلے دواز سے کافی پہلے تو آپ اس وقت لوٹے فجر کے وقت میں گئے اور اس وقت میں لوٹے وہی اجالیسا اور آپ نے دیکھا کہ وہ بیٹھی اسی حال میں ذکر کر رہی جیسا جب چھوڑ کے گئے تھے اتنی دیر تک فجر کے بعد سے لے کر وہ ذکر میں بیٹھی رہی چاش کے وقت تک پکالما زلتی تھی علا الحال فارق تو آلیہ آپ نے پوچھا جب میں تمہارے پاس سے گیا تب سے اب تک تم اسی طرح سے بیٹھی ہوئی ہو ذکر کرتے قالت نعم انہیں کہا کہ ہاں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد قلت بعدک اربع کلمات ثلاث مرات میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد تین مرتبہ چار کلمات کہیں کتنی مرتبہ تین مرتبہ یہ چار کلمات کہیں لَوُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْدُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُن جب سے میں گیا تم جتنا وقت ذکر میں بیٹھی ہوئی رہی جتنا ذکر تم نے کیا جو بھی ذکر کیا ہو جتنا ذکر تم نے اتنی دیر میں کیا یہ تین مرتبہ جو چار کلمات میں نے پڑھے ان کا جو وزن نام اعمال میں ہے تم نے جو ذکر کیا ہے ان کے برابر ہو جائے گا یعنی اتنے سب کے برابر یہ ہو گیا اتنے مختصر وقت میں پڑھا گیا اور اتنی دیر تک تم ذکر کرتی رہی تو میں نے اتنا ہی پڑھ لیا بس وہ کافی ہو گیا اس کے برابر اس کا وزن ہے نام آ... یعنی قیامت کے دن ترازو میں لینت بھی مقلیہ خلقی ہی وزینت ہی و, و مدا د کلیمات یہ چار کلمات میں نے کہے اور ان کلمات کا وزن اتنا ہی جتنا اتنی دیر میں تم نے ذکر کیا یہ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حدیث نمبر دو ہزار سو چھبیس پر اور کتاب الذکری ذکری و دعا و توبتی میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے امام الضحبی رحم اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں جویریہ جویریہ تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین المنین بنت الحارث ابن ابیبر المستلقیہ یہ بنت حارث ابن ابار ہیں اور بنو مصلقی ہیں سبیت یو مغز و اور غز المرسی میں یہ یعنی قیدی بنا کر لائی گئی فصنص پانچویں سال ہجرت کے برہ ان کا پہلا پرانا نام برہ تھا نیک برہ پغوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس نام کو بدل دیا گیا وہ من اجملی اور یہ بہت ہی خوبصورت خاتون تھیں صلی اللہ علیہ نفسا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ان کی مدد کریں اپنے آپ کو آزاد کرانے میں غلامی سے فقال اوخیر آپ نے کہا کیا اس سے بہتر میں تمہارے لیے نہ کروں اتزو میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں فأسلمت تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ تز اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا وَأطلق لها من اطلاط اور ان کی قوم میں کچھ قیدی تھے جو اس وقت میں قیدی بنائے گئے تھے تو آپ نے ان کو بھی آزاد کر دیا وہ کانا ابوہا سیدن مطاعن اور ان کے جو والد تھے وہ اپنی قوم کے سردار تھے جن کی بات لوگ مانتے تھے تو سیر و عالمی جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو پر ان کا تذکرہ امام الدہ بھی کیا ہے تو ان کو بعض نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیوں میں شمار کیا لیکن امام الدہ نے اور بعض علماء نے کہا کہ یہ ام المؤمنین میں شمار ہوتی ہیں تو ام المؤمنین میں ان کا شمار ہوتا ہے تو اس حدیث سے اس ذکر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے امام النویر حمدلال فرماتے ہیں قال العلماء وستعمالوہونا مجاز لئن کلمات اللہ تعالی لا تحصر بعد ولا غیره وَالْمُرَادُ الْمُبَالَغَتُ بِهِ فِي الْكَفْرَحَ یہاں پر جو ذکر آیا حدیث میں کہ سبحان اللہ بحمده عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشی ومداد کلماته یہ جو مداد کلماته جو بات آئی ہے کہتے ہیں کہ امام نوی کہتے ہیں کہ یہ کسرت کو بتانے کے لیے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کے کلمات کی کوئی گنتی نہیں اللہ تعالیٰ کن فیقون سارے کائنات کے جو معاملات ہوتے ہیں اللہ کے حکم میں کن سے ہوتے ہیں کتنے معاملات لوگ روزانہ ہو رہے ہیں لوگوں کی زندگی میں کوئی پیدا ہو رہا ہے کوئی مر رہا ہے کوئی بیمار کوئی شفا یاب ہو رہا ہے کوئی کامیاب ہو رہا ہے کوئی ناکام ہو رہا ہے آسمان و زمین کا نظام چل رہا ہے یہ ساری جتنی بھی تغیرات ہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں انما اذا اراد الحکون فیقون اللہ کے معام اللہ, اللہ کا معاملہ تو ہے انما امر ہو اللہ کا فیصلہ تو ایسا ہوتا ہے اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اذا اراد شیئن جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کن تو فوراً اس کے لیے کہہ دیتا کن فی تو وہ ہو جاتا ہے تو اللہ کا جو کلمہ ہے یا اللہ کے کلمات ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے تو یہاں پر کہا کہ یعنی وہ مدا ہی اس کے کلمات کے بقدر تو کیا اللہ کے کلمات کی کوئی منتہا اس کی کوئی حد ہے نہیں ہے تو کہا کہ یہاں بس اس اعتبار سے بتایا گیا ہے کہ یعنی مجاز کے طور پر کہا اور اس سے مراد مبالغہ ہے اس سے مراد کثرت ہے تو کبھی کسی چیز کو سمجھانے کے لیے اس کو بڑی چیز سے جوڑ کے دکھایا جاتا ہے یہ نہیں کہ وہ اس کے برابر ہو جائے گی یا اس کی حد آ بڑی چیز کی بلکہ اس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے ذہن میں بیٹھے چیز سمجھ میں آئے اس کے لیے کہا جاتا ہے جیسے خزر نے بھی کہا تھا کہ اللہ کے علم اور تمہارے علم کی مثال بندوں کے علم کی مثال کیسی ہے سمندر میں سوئی ڈبو کے اس کو نکالا جائے یا انگلی ڈوبو کے نکالا اس کو تو اتنا قطرہ جیسے ہیں مطلب اس طرح کی آخرت اور دنیا اسی طرح سے اللہ کا علم اور بندوں کے علم میں کوئی یعنی جوڑ نہیں ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے لیکن اس کو تقریب الاضحام کے لیے ہے آدمی کے ذہن میں وہ بات آئے کچھ نہ کچھ موازنہ تو سمجھ میں آئے کہ کہاں جوڑ کچھ بھی نہیں ہے تایا جاتا ہے اس طرح سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ مان لیں کہ ہاں اتنی اللہ تعالی کے کلیمات اتنے محدود ہیں نہیں تو یہ سمجھانے کے لیے مبالغے کے طور پر کہا گیا ہے العد کہتے اس لیے کہ پہلے ذکر کیا کس چیز کا اتنا بڑا نمبر جس کی گنتی مشکل ہے کہ کتنی مخلوقات اللہ کی ہیں اتنا ذکر ثم زینت زینت العرشی پھر عرش کے وزن کے برابر ہے ثم ارتقع الى ما هو اعظم من ذالک پھر اس سے آگے بڑھ کے اس سے اور بڑی چیز بیان کی گئی کیا وہ مداد کلمات ہیں کہ اللہ کے کلمات کے ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے اس کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا ہے وَعَبَّرْ عَنْهُ بِهَادَ اَيْ مَا لَا يُحْ تحصا کلمات اللہ تعالی اور اس میں تعبیر جو ہے ایسی آپ نے اختیار کی کہ ایسی چیز کا تذکر آپ نے کیا جس کی گنتی نہیں ہو سکتی ہے اتنا زیادہ کیونکہ اللہ تعالی کے کلمات کا کوئی شمار نہیں ہے اس کی کوئی گنتی نہیں کر سکتے ہیں امام نوی نے بات کہی ہے عرش کی عظمت کیا ہے آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں وزینت عرص حدیث میں آیا ہے یعنی کلمات اس کے جو ہیں سبحان اللہ وہ بھی میں اللہ کے کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی ہم کے ساتھ کتنی خلقی ہی اتنی جتنی اس کی مخلوقات ہیں اور وَعِذَا ہی. اور اتنی کہ اللہ راضی ہو جائے اور وزین کا ہی اتنا کے تلنے کے اعتبار سے اتنا وزن ہو جائے کہ جتنا عرش کا وزن ہے اور وہ مدا ہی اور کثرت کے اعتبار سے اتنی کہ جیسے اللہ کے کلمات ہیں تو اتنی تو اپنی حد کو سمجھتے ہوئے انسان کا اتنا اتنا اتنا تو بڑی سے بڑی چیز کا تذکرا کر رہا ہے تاکہ اللہ کی خوب پاکی اور خوب حمد ہو یہ اپنی آجزی کا اعتراف ہے کہ اللہ میں کتنا اتنا میری سمجھ میں آ رہا ہے اتنا کہ بڑی بڑی جن کے اللہ تعالی نے جن کو بڑا بتایا کلمات کی عظمت بتائی گئی عرش کی عظمت بتائی گئی کثرت خلق جنوت اور اللہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی کسرت بتائی ہے ان چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی ان کلمات کو ان سے جوڑ کے اتنا زیادہ جن کی تعظیم اللہ نے کی ہے عرش کی تعظیم کی گئی اللہ کے کلمات کی تعظیم ہے اللہ کے ربا کی تعظیم ہے اسی طرح سے اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں اس کی کثرت کے اعتبار سے اس کو بتایا گیا تو اس کی عظمت بتائی گئی تو ان ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا اتنا اتنا زیادہ اتنا زیادہ تو یہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ذکر کی کثرت کو بتانا مقصود ہے میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی کیونکہ وقت ہمارا ہو گیا دو ہی منٹ باقی ہے انشاءاللہ عرش کے تعلق سے اور اس کے جو کلمات ہیں ان کے معانی کے, معانی کے تعلق سے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے ابو الحد و اللہ رب العامن شیخ محترم کو خیر عطا فرمائے ان تمام کلمات کو ان کے درجات میں بلندی اور مقرر کا ذریعہ بنائے اور اللہ رب العامن ان تمام چیزوں کو جو ہم شیخ سے سنتے ہیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے یہ ذکر اور دعا سے متعلق ہمارا باب چل رہا ہے اور اس میں بہت ساری دعائیں آتی ہیں جنہیں ہم لوگوں کو یاد کرنا چاہیے اگر وہ دعائیں ہمیں یاد ہیں الحمدللہ اگر نہیں یاد ہیں تو ان دعاؤں کو یاد رکھیں اور اپنے صبح و شام کے ازکار میں معمول بنا لیں کہ ان دعاؤں کو ہم پڑھیں گے صبح میں شام میں دوپہر میں جب بھی انسان کو وقت ملے جیسا کہ حدیث سنائی گئی کہ جو ایک دن میں سو مرتبہ سمالہ بحمد ہی کہتا ہے اللہ رب الن اس کے ثغیرہ اور چھوٹے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے اب دن میں کبھی بھی کہے وہ اس کے لیے وقت کی قید نہیں ہے کہ صبح میں یا شام میں یا دوپہر میں تو جو دعائیں متعلق ہیں انسان کو جب وقت ملے تب کہہ لے تو یہ دعائیں ہم سب کو یاد ہونی چاہیے بڑی قیمتی دعائیں ہیں اس سے بندے کی حفاظ بھی ہوتی ہے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد کرتا ہے اذکرونی ازکر کو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں تو اللہ رب العالمین مل اعلیٰ میں اس انسان کا ذکر کرتا ہے جو اللہ اربامین کا ذکر کرتا ہے تو بڑی خصوصیات ہیں بڑے فضائل ہیں بڑے مناقب ہیں اور بڑی خصوصیات ہیں ان دعاؤں کی ان دعاؤں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کرنا چاہیے اور اپنے روز کی دعاؤں میں دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور ذکر کرنا چاہیے یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ بھی ہو اور عمل میں بھی اضافہ ہو اگر صرف علم میں اضافہ ہو عمل میں نہ ہو تو پھر گویا کہ ہم اپنے مقصد میں ناکام ہیں ہمارا مقصد ہماری آپ کی سب کی تربیت ہے وہ بھی سلف صالحین کے فہم کے مطابق کہ ہم جو کچھ سنیں اس پر عمل کریں عمل کرنے سے چیزیں ہمیں یاد رہیں گی باقی رہیں گی یہ جو دعائیں اور ذکر ازکار گزر رہی ہیں اگر ہم معمول بنا لیں تو ساری دعائیں یاد رہیں گی اگر ایک دن کر لیا چھوڑ دیا پھر بھول جائیں گے تو یاد رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے ان پر عمل کرنا اور اس سے دعائیں اور علم محفوظ رہتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے سننے زیادہ کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے عمل کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عمل نیک عمل عطا فرمائے امین اور العالمین عالمین ہم شیخ کے لعا کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ آپ لوگوں کو نکالتے ہیں اور شیخ کا در سنتے ہیں گزارش یہ ہی ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو عام کریں آج کم لوگ تھے اس سے پہلے ماشاء اللہ ڈیڑھ سو سو تک لوگ رہا کرتے تھے ان سال آج کے درس میں لوگ کم ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس گروپ کو آپ اور اس پروگرام کو عام کریں زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں جداکم اللہ خیر مبارک اللہ فیکم ان شاء اللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی ہماری ملاقات ہوگی اسی باب و ذکر اور دعا کی حدیثوں کی شرح میں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی ہم سب کی حفاظ فرمائے اور جو کچھ ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیع السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ